السلام علیکم تمام کا استقبال ہے پروگرام چراغ ہدایت امام حسین علیہ السلام نے اور ہم مسلسل اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کس طرح دنیا کی لالچ کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو کھو بیٹھ سکتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں ہم چوتھی محرم تک کا ذکر کر چکے ہیں اب ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں ہم رخ کریں گے پانچویں محرم کا اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کون سے واقعات رونما ہوئے اور وہ ہم تمام کے لیے کس طرح سے مشال راہ بن سکتے ہیں ایک بہتر انسان بننے کے لیے اس پروگرام میں ہمارا مسلسل ساتھ دے رہی ہیں سسٹر سید ازمی زہرہ رسوی تو آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کس طرح ابن زیاد لالچ کی بنا پر خوف کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہا تھا اور ہم نے کافی ڈسکس بھی کر چکا ہے کہ کس طرح اپنے وقت کے امام کی اطاعت کے بجائے لوگوں نے لالچ کو زیادہ ترجیح دی ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی اور وضاحت کر دیں کہ کس طرح لالچ کی وجہ سے لوگ اپنی آخرت کو کھو بیٹھتے ہیں عوض باللہ من آ, بے شک یہ لالچ کا معاملہ کہ جہاں پر جو لوگ آ, ساتھ دینے کا دعویٰ کر رہے تھے وہ لوگ بکتے ہوئے نظر آئے جی. اور امام کے آ, خلاف اٹھ کر کے امام سے جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے اور پھر جس میں سب سے پہلا نام آیا تھا کہ شمر ملع اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور جی. کہتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے جو ہے جانے کی اجازت دی جائے اور پھر اس کے ساتھ ایک لشکر تو اب ہم جب پانچ محرم کی بات کریں تو ہمیں پانچ محرم میں آ, جو روایت مل رہی ہے وہ یہ کہ اس تاریخ میں ابن زیاد نے شبس کو جو ہے شبس کو بلایا ہے اور اسے بلانے کے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی کچھ لوگوں کو لے کر کے ایک لشکر لے کر کے اور کربلا کی طرف روانہ ہو جاؤ تاکہ حسین سے جنگ کر سکو تم بھی تو ابن زیاد نے شبس کو بلا بھیجا لیکن اس نے اپنی بیماری کا بہانہ کیا کہ میں بیمار ہوں اور پھر اس کے بعد ابن زیاد نے کچھ قرآن آیتوں کا سہارا لیا کہ جس کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کہ ہم ایمان والے ہیں اور تم ہماری باتوں کو نہیں سن رہے تمہیں فوراً جی ہم تک پہنچنا چاہیے جی جی یہ تمام باتیں بتانا یعنی جن کے تھا پر قرآن نازل ہوا جی قرآن کی آیتوں کا لڑنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا رہا تھا لہذا یہ تمام باتیں پھر پیغام پہنچایا گیا شبس نے رات کا سہارا لیا اور پھر عشاء کی نماز کے بعد یہ آ کر ابن زیاد سے ملتا ہے تاکہ چہرے کے آثار ظاہر نہ ہوں کہ میں بیمار نہیں تھا اور میں ایک بہانہ بنا رہا تھا جب شبس پہنچا ہے تو ابن زیاد نے اس کا بہت ہی اچھے سے استقبال کیا اپنے پہلو میں بٹھایا بڑی عزت بخشی اور پھر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جو ہے حسین ابن علی سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ ان سے جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ اس طرح سے اس نے بات کی ہے کہ شبس کے بارے شبس سے کہ یہ شخص جو انکار کر رہا تھا پہلے یہ بہانے بنا رہا تھا کہ اسے جانا نہ پڑے یہ شخص ان تمام باتوں میں اس طرح سے آیا کہ خود آمادہ ہو گیا اور پھر اس کے ہمراہ بھی ایک ہزار کا لشکر جو ہے بھیجا گیا اسے لے کر کے یہ روانہ ہوا اچھا شبس وہ شخص تھا کہ جو لوگوں کے درمیان بڑا دیندار مشہور تھا اور یہ بھی اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے جو صاحب تھے ان میں سے بھی تھا تو یہ تمام تر چیزیں اور یہ وہی شخص تھا کہ جس نے جو خطوط امام کو بھیجے گئے تھے اس میں اس نے بھی امام کو خط لکھا تھا اور یہ خود اس نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں لکھا تھا خط میں کہ میں آپ کا اس طرح سے بے قراری کے ساتھ منتظر ہوں کہ آپ آئیں نہ صرف میں بلکہ میرے باغات ان کے میوے آپ کا انتظار, انتظار کر رہے, رہے ہیں گفتگو ہوئی ہوگی کہ یہ پلٹ گیا تو اس اس نے طرح سے وہی تمام تر ابن زیاد نے دنیا کو اس طرح سے بنا کر اس کے سامنے پیش کیا کہ وہ شخص جو کبھی دیندار لوگوں کے درمیان مانا جاتا تھا جسے یہ پتا ہے کہ فرزند رسول ہیں یہ ابن زیاد یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس وقت تم رسول کے نواسے سے جنگ کے لیے جی آمادہ نہیں ہوئے تو تم بہت بڑے گنہگار ہو جاؤ گے یعنی نوز باللہ ہم سوچیں کہ اس وقت اسلام کے ساتھ کیا ایک کھیل ہو رہا تھا یعنی یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے جملہ پھر سے کہنا چاہوں گی جو ہماری اس سیریز کا ایک مقصد بھی ہے کہ جو اندھیرا ایک مرتبہ اٹھا تھا یزیدیت کا سیلاب جو اٹھا تھا اور جی جو تاریکی میں ایک اندھیرے میں اسلام جا رہا تھا اگر جی مولا حسین کی ذات گرامی نہ ہوتی آپ چراغی ہدایت بن کر کے اس دن اسلام کو روشن نہ کرتے تو آج نہ اسلام ہوتا نہ مسلمان ہوتے نہ انسانیت ہی باقی ہوتی جی یہ جی مولا حسین کے ذاتِ گرامی تھی کہ جنہوں نے اپنے وجود کو جلا کر کے روشن کر دیا چراغِ ہدایت بن کر سامنے آئیں ہدایت کی راہ کو واقعاً آپ نے ہموار کر دیا کہ دیکھو کہ واقعاً ایک حادی کیسا ہوتا ہے ہدایت کس طرح سے لوگوں تک پہنچنی چاہیے تو یہ بس جس نے خود امام کو خط لکھا تھا کہ میں آپ کا منتظر ہوں یہ امام کے مخالفین میں سے ہو گیا اور حد یہ تھی کہ امام کے قتل کے بعد اس نے مولا حسین کے قتل کی خوشی میں میں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی قتل کی خوشی میں قتل کی خوشی میں قتل کے بعد یعنی امام حسین جی السلام جی کے قتل کے بعد ان کی شہادت کے بعد ان کے قتل کی خوشی میں یہی شبس ملعون نے جو ہے کوفہ میں خوشی کا اظہار کر کے مسجد بنائی یعنی کہ وہ آقا حسین علیہ السلات وسلم جو کہ نواز ہے رسول ہوں جو جی علی و فاطمہ کے کلیجے کا سکون ہو ان کے جگر کا ٹکڑا ہوں کہ جنہیں پروردگار عالم یہ کہے کہ میں تُس سے راضی ہوا تو مجھ سے راضی ہو جا اس حسین علیہ السلّۃ والسلام کو قتل کرتے ہیں یہ ملعون اور پھر خدا کا نام لینے کے لیے مسجدیں اس خوشی میں بنائی جا رہی کہ ہم نے نواز رسول کو قتل کر دیا فرزند رسول کو قتل کر دیا یعنی حالات آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بدترین ہو چکے تھے جی کہ لوگوں کے ذہن کو ابن زیاد جیسے انہوں یزید کے حکم سے ابن زیاد ہیں عمر سعد ہیں ان لوگوں نے ذہنوں کو کس طرح سے لوگوں کے بدل دیا تھا کہ جو نہیں مان رہا ہے اسے دولت دے دی اگر کوئی دولت سے نہیں مان رہا ہے تو اسے خوف زدہ کر دیا کوئی خوف زدہ نہیں ہو رہا ہے تو اسے اس طرح سے سمجھایا ہے کہ قرآن کی ایتوں کا کبھی حوالہ دے کر جی. کبھی کسی طرح سے کہ وہ انسان خود بخود فرزند رسول سے جی. لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا یعنی برین واش کیا جا رہا یقیناً. ہے تو اس طرح سے یہ تمام افراد لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام افراد کو कोई बहुत छोटी से उम्र के बच्चे तो न थे यकीन अकल रखते थे शूर रखते थे कोई कितना भी जहन को बदलने की कोशिश क्यों ना करें ब्रेन वॉश करने की बातिल अपने शर को फैलाने की कोशिश क्यों ना करें لیکن جب ان کے پاس عقل تھی شعور تھا تو یہ کیسے افراد تھے کہ جو حسین ابن علی کے مخالف بن کر کے کھڑے ہو گئے ان کے سامنے آ گئے, ان سے جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمام افراد جو بھی مولا حسین کے قتل میں ذرا برابر بھی جن کی شرکت رہی ہو یا جو اس بات پر فقط راضی بھی رہا ہو وہ تمام کے تمام جو ہے جہنمی قرار پائے ہیں ٹھیک عقل حیران رہ جاتی ہے سسٹر یہ سوچ کر کہ کن کے اگینسٹ کھڑے ہو رہے تھے یہ وہی امام حسین علیہ السلام ہے جن کے خاندان نے دین لایا ہے دین کو پھیلایا ہے اور اسی دین کے نام پر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش اتنی کی جا رہی ہے تو ہے قتل شبیر ہوئے رہے تقبیر کے ساتھ جی تو سب سے بڑا المیا سسٹر اس بات سے تو ہم تمام واقف ہے کہ امام کے قتل کے لیے اور امام کے خلاف سازشوں کے جو بازار تھے وہ گرم تھے اور اب امام کا قتل ایک بہت بڑا مقصد بن چکا تھا جس میں یزید کے لیے کامیابی تھی اس کی نظر میں تو یہ جاننا چاہیں گے کہ اب عمر اپنے ساتھ جو تین محرم کو ہی کربلا پہنچ چکا تھا اب پانچ محرم کو کربلا میں ایسا کیا ہوا کہ اس کی گمراہی ایک بار پھر ہمارے سامنے آتی ہے جی خیر ہم دیکھیں تو ایک خط کا ذکر ملتا ہے پانچ محرم کی تاریخ میں جی. آ, جسے ہم یہ کہیں بناوٹی خط اور ایک جھوٹا خط یعنی جو کچھ بھی اس میں لکھا گیا وہ باتیں جھوٹی تھیں اور یہ خط لکھنے والا یہی عمر سعد ملعون تھا یہ عمر امن سعاد نے تین محرم کو بھی ایک خط لکھا تھا جو اپنے زیادہ جی جی اور پھر سے خط لکھ ہے پھر پانچ محرم کو بھی یہ خط لکھ رہا ہے اور اس کی جو ہے روایت بہت سی کتابوں میں مقتل کی کتابوں میں موجود ہے ریاض القدوس وغیرہ میں بھی موجود ہے تو روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب پانچ محرم آئی تو عمر سعد نے اپنے خادم کو بلایا اور قلم اور دعوت منگائی اور اس کے بعد اس نے خط لکھا جس کی بات باتیں جیسے میں نے ذکر کیا بناوٹی تھیں اور جھوٹی تھیں اور جی اس نے اس مضمون کا خط لکھا کہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں اس نے لکھا کہ بعد از حمد خدا نات مصطفیٰ امیر کو معلوم ہو کہ خدا کے فضل و کرم سے ہمارا مقصد حاصل ہو گیا ہے یعنی خدا کا نام لے کر جس رسول کی آل پر ظلم کرنے جا رہے ہیں اور جس رسول کی آل سے اتنا بغض ہے اس کی ہی قسم کھا کر اور اس کی ہی تعریف بیان کر کے یہاں پر اپنی بات کو رکھا جا رہا ہے یعنی اس طرح سے کہیں کہ عقل کے اندھے بالکل ہمیں وہاں نظر آتے ہیں جو اپنے اس بات کا اقرار زبان سے تو کرتے ہیں لیکن اسے ان لوگوں نے دل تک پہنچنے ہی نہ دیا تو یہ کہتا ہے ملعون خط لکھتا ہے کہ باد از دے خدا نات مصطفیٰ امیر کو معلوم ہو امیر یہ کسے کہہ رہا ہے ابن زیاد کو کہہ رہا ہے اسے خط لکھ رہا ہے امیر کو معلوم ہو کہ خدا کے فضل و کرم سے ہمارا مقصد حاصل ہو گیا یعنی ایک جھوٹا خط لکھ رہا ہے یہ مقصد حاصل ہو گیا سے کئی مراد یہ تو نہیں تھی کہ امام نے مطلب اس سے مراد یہی اسی کی طرف اس کا جی, اشارہ جی. آ, رہا ہوگا کہ یعنی امام سے جو امام خطرہ تھا جی. یا وہ خطرہ ٹل گیا ہمارا مقصد جو تھا جی. تو وہ ہمیں پورا ہو جی. گیا یہی تمام چیزیں مقصد رہی ہوں گی تو لہٰذا آگے پھر یہ لکھتا ہے کہ اور وہ آگ جس کے شعلے عراق سے بلند ہوتے وہ خاموش ہو گئی ہے پھر اس نے امام پر جھوٹ باندھا اور لکھا کہ حسین ابن علی نے مجھ سے کربلا میں عہد کیا ہے کہ وہ یہاں سے واپس جانے کے بعد اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے یعنی وہ کوئی سٹیپ نہیں لیں گے اب یعنی اب یزید جو کچھ بھی کرے گا یعنی وہ خاموش رہیں گے جی یہ آ, امام حسین علیہ السلام کی طرف یہ جھوٹی بات منصوب جی کر رہا ہے کہ مولا حسین نے عہد اس جی کر لیا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ آگے لکھتا ہے کہ یا یہ کہ مجھے کسی مطلب بھی یہ کہتا ہے کہ امام حسین یعنی یہ ختم لکھتا ہے کہ حسین بن علی نے مجھ سے کربلا میں عہد کیا ہے کہ یہاں سے واپس جانے کے بعد میں اپنی جی جگہ سے حرکت نہیں کروں گا یا یہ کہ مجھے کسی دوسرے اسلامی ملک میں بھیج دیا جائے جہاں میں اپنی زندگی با مطابق اسلام گزاروں گا کسی اور سے یعنی کسی اور سے مراد کہ اب یہ لکھتا ہے کہ امام یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کسی اور سے مجھے سروکار نہیں ہوگا یعنی مجھے یزید سے سروکار نہیں ہے بھلا امام یہ کیسی یہ تمام جملے کہہ سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے بناوٹی جھوٹا خط تھا پھر آگے یہ لکھتا ہے اور کسی کو میں اپنی بیعت کی دعوت نہیں دوں گا یہ بھی امام نے حسین ابن علی نے مجھ سے کہا ہے یہ تمام باتیں یہ خط میں لکھ رہا ہے کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد بھی کوئی اسٹیپ نہیں لیں گے پھر اسے انہیں یزید سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے اور وہ اپنی بیعت کے لیے کسی کو دعوت نہیں دیں گے حسین ابن علی جی. اپنی بیت کی طرف کسی کو دعوت نہیں دیں گے یہ تمام چیزیں اس نے لکھا اور پھر لکھتا ہے کہ ان تینوں باتوں میں نیکی اور نیکی ہے لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہے امت کے لیے اور خط تمام کر کے پھر اس نے قاصد کے حوالے کر دیا یعنی یہاں پر اس ملعون کی بے دینی ایک مرتبہ پھر سے سامنے آ رہی ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلاۃ والسلام پر وہ توہمتیں لگا رہا ہے ان باتوں کو منسوب کر رہا ہے جس کا دور دور سے تعلق ہو ہی نہیں سکتا مولا حسین نے بار بار بیت سے انکار کیا ہے آپ نے انکار ہی انکار کیا ہے یزید جیسے کہ آپ نے مذمت ہی کی ہے اور یہ اس کے برعکس یہ تمام باتیں امام سے منسوب کر کے لکھ رہا ہے یعنی ایک یہ سازش کا بھی حصہ ہے جو ہم پانچویں محرم کو کربلا میں عمر کی طرف قدم میں جی بالکل آپ نے کہا کہ یہ ایک سازش کا بھی حصہ ہے اور یہ جو خط ہے یہ جھوٹا ہے اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس بات سے تو ہم تمام واقف ہے کہ یہ ایک جھوٹا خط تھا جو عمر ابن سات کے ذریعے ابن زیاد کو بھیجا گیا اب امام حسین علیہ السلام کا کردار آپ کی عظمت کس طرح سے اس خط میں لکھے ہر جھوٹ کو جھٹلاتی ہے بے شک بالکل واضح بالکل واضح ہے کہ آقا حسین کی ذات گرامی آپ کے کردار آپ کی شخصیت آپ کی خصوصیات نے اس بناوٹی خط کو سرے سے خارج کیا ہے اور بالکل واضح کر دیا کہ یہ خط جھوٹا ہے بناوٹی جی. ہے اس میں لکھی ہوئی ہر بات جھوٹ ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ عمر سعد کو یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی امام سے ملاقات کے بہت زیادہ دن تو نہیں ہوئے ابھی پانچ محرم جی بالکل تین محرم کو یہ آیا ہی ہے اور یہ معاملہ پانچ محرم کا ہو رہا ہے لیکن امام نے اس کے لیے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی میرے لیے بہتر ہے تو جو امام مبین یہ کہہ رہے ہوں کہ میرے لیے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے وہ انسان وہ شخصیت وہ عظیم الشان معصوم ہستی بلا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یزید کی کارستانیوں سے کوئی سروکار نہیں میں اپنی جی بیت بھی لوگوں سے اٹھا لوں گا اور پھر اس کے بعد مطلب ایک آزادی دے دینا کی بل یزید بل جو کچھ کہ رہا, کہہ رہا ہے یہ خط کے ذریعے شاید یہ اس بات کو عام کرنا چاہ رہا ہو یا سلاح صفائی کے ذریعے یہ بات کو نپٹا کر جلدی پلٹ کر اپنے رے کی خواب جی جی کو پورا کرنا چاہ رہا ہو یہ تمام مقاصد اس کے ذہن میں رہے ہوں گے وہ ساتھ کے لیکن امام کے وجود نے اس تمام باتوں کو خارج دیا کہ اگر امام نوز بلّہ ممکن ہی نہیں کہ تمام چیزیں ہوتی اور اگر ہوتی تو واقعات کربلا اپنے آپ میں دلیل ہے کیسے وہ شہادتیں کیسے وہ مصیبتیں کیسے وہ تکلیفیں جی امام اور ان کا خان جو ہے برداشت کر رہا تھا اگر ان باتوں کو نوزب قبول کرتے تو امام نے سرے سے خارج کیا اور ایک بہت بڑا پیغام بھی رہتی دنیا کے لیے دے دیا یہی ایک جملہ بہت بڑا پیغام کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت انسان کے لیے بہتر ہے ہم دیکھیں کہ جو با عمل ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے اس بات پر کتنی توجہ دی کتنا غور کیا ہے ہم بعض اوقات ان علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں لیکن ہم اپنی مطلب چھوٹی سی چیز بھی قربان کرنے سے ڈرتے ہیں اور وہ علما اعی کرام جب یہ دیکھتے تھے کہ اگر بات ذلت کی زندگی کی آ رہی ہے انہوں نے شہادت کو گلے لگایا ہے موت کو قبول کیا ہے اس کا استقبال کیا ہے بہت سی مثالیں اس کی تاریخ میں موجود ہیں کہ بہت سے علماء کرام کی جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب زندگی ذلت کے ساتھ ہونے والی ہے یا زندگی اگر ہمیں ملے گی تو پھر ہمیں باطل کی طرف جانا پڑے گا جی یا اگر زندگی ملے گی تو ہمیں حق کو چھوڑنا پڑے گا اہل بیت کو چھوڑنا پڑے گا ان کی محبت سے دور ہونا پڑے گا ایسے عالم میں وہ علماء کرام انہوں نے شہادت کو گلے لگایا اور شہادت کی تو وہ تمنا ہی کرتے رہتے ہیں جو بھی علماء حق ہیں یقیناً آ, میں ایک شخصیت کا ذکر کرنا چاہوں گی آ, قاضی نوراللہ شستری کہ جنہیں ہم شہید سالث بھی کہتے ہیں جی آ, ہمارے ہندوستان میں آگرہ شہر میں جن کا جی مزار بھی موجود ہے اور ان کی تاریخ اگر ہم پڑھیں تو واقعی کیا ہستی رہے ہیں آپ کہ کس قدر علم آپ کے پاس موجود تھا کہ صرف فقہ جعفری کا ہی علم نہیں تھا بلکہ دیگر جو فرق فقہ ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو مسائل کا حل معلوم تھا ان کا بھی علم آپ کے پاس موجود تھا یہاں تک کہ ہم ان کی تاریخ کے بارے میں میں چھوٹی سی تھوڑا سا ان کے حوالے سے ذکر کرتی چلوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جی ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے کہ جب قاضی اللہ شوستری کے جو اپنے ایمان کو کہ وہ شیعہ ہیں اور شیعت پر ہیں اسے مخفی کیے ہوئے تھے اور بادشاہ اکبر جو ہندوستان پر جس نے کافی عرصہ کافی وقت حکومت کی ہے ادلو انصاف والا بادشاہ مانا جاتا تھا بادشاہ اکبر کے جو علماء تھے اس کے درباریوں میں ان میں یہ بھی شامل تھے اور یہ ان کا بھی بہت عزت شہید آ, جی, جی شہید سالس کی یعنی قاضی نور اللہ شستری جی. شستر جو کہ ایران کا ایک شہر ہے وہاں کے رہنے جی. والے تھے وہاں سے ہندوستان تبلیغ کے لیے جی. آئے اور یہاں پر اس طرح سے رہے تو ان کی بڑی عزت بادشاہ اکبر کیا کرتا تھا وہ بہت سے ایسے درباری تھے کہ جو آ, ان کے بارے میں اکبر کو بھی آ, بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے کہ یشیت پر ہیں لہٰذا آ, یہ شیت پر ہیں تو لہٰذا ان کی طرف سے اپنے آپ کو ہٹا لیا جائے اور پھر ان پر ظلم تشدد لیکن اس نے ان باتوں کو دھیان نہ دیا ہے بہرحال ایک مختصر کرتے ہوئے کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اکبر کا دور ختم ہوتا ہے اور اس کا بیٹا برسر اقتدار آتا ہے اور اس وقت اس شخص نے جب لوگوں کی جو باتیں بادشاہ اکبر تک پہنچتی تھیں اب اس کے پاس پہنچ رہی ہیں کہ قاضی نور اللہ شستری کے متعلق کہ ہاں وہ جو ہیں شیعت پر ہیں اور وہ علی کے متعلق اس طرح سے جی ایمان رکھتے ہیں اور دیگر کو نہیں مانتے وغیرہ تمام تر باتیں اور پھر جب یہ بات آیا ہو گئی اس وقت انہوں نے جانا کہ اب بات بالکل ظاہر ہو چکی ہے وہ ایک بہت بڑا قصہ ہے واقعہ ہے جس سے بس مختصراً تو اس وقت انہوں نے جانا کہ اب جب یہ راستہ دو راستے آئے ہیں یا تو ذلت کے ساتھ زندگی گزاری جائے اس بات کو کہ حق کو جان کر کے بھی حق میں بیان نہیں کر سکتا یا جی اس حق کو بھی اس طرح سے بیان کیا جائے کہ لوگوں سے حق دور ہوتا چلا جائے اس وقت انہوں نے شہادت کو گلے لگایا جانتے ہیں کہ انجام کیا ہونا ہے لیکن موت کو انہوں نے گلے لگایا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی بے رحمی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا جاتا. گیا जी. ہے تو یہ بات بالکل واضح ہے جو آقا حسین کے ذات گرامی سے بہت بڑا سبق ہمیں مل رہا ہے کہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے انسان شان کے ساتھ عزت کے ساتھ شہادت کو اور اپنی موت کو گلے لگا لے جی خواہ جی بالکل سسٹر جی. uh, آخر میں بس آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس پروگرام میں جہاں ہم نے پانچ محرم پر نظر کی تو ہمیں کافی سارے وہ جھوٹ نظر آئے جو عمر اپنے ساتھ نے امام حسین علیہ السلام کی ذات سے منسوب کرنے کی کوشش کی تو وہیں آج ہمارے ساتھ بھی ہماری زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کئی سارے جھوٹ ہم سے جوڑ دیتے ہیں اور ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ارے میں نے تو فلا چیز نہیں کی پھر بھی لوگ میرے بارے میں ایسا بولتے ہیں تو ایسی سچویشن میں امام حسین علیہ السلام کا کردار اور کربلا ہمیں کیا پیغام دیتی ہے بالکل ایک ہی لفظ اس کے لیے کہنا چاہوں گی کہ خدا کی ذات پر کامل یقین رکھ کر مطمئن ہو جانا کیونکہ بے شک ہر چیز کا جاننے والا پروردگار عالم ہے آ, وہ بہتر جانتا ہے کہ یقیناً کس کے دل میں کیا موجود ہے آ, کہاں پر سچائی ہے اور کہاں پر جھوٹ موجود ہے تو جب خدا وند عالم یقیناً ہم جانتے وہ حاضر و نازر ہے ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے تو مطمئن ہو کر کے تمام معاملات کو خدا وند عالم پر چھوڑنا اور اپنے آپ کو راہ حق بالکل اسی طرح سے قدم اپنے آپ کو رکھنا مطمئن ہو کر کہ یہی بہترین راستہ ہے کیونکہ اگر انسان یہاں پر پریشان ہوتا ہے اور پھر اس طرح کے معاملات تو وہ اسے پریشان کرتے ہیں پھر وہ افسردہ ہوتا ہے غمگین رہتا ہے کسی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے پھر اس کے لیے کچھ اور سوچتا ہے پھر کچھ اور وسوسے شیطانی اس کے ذہن میں آنے لگتے ہیں بہتر ہے کہ وہ تمام باتوں کو خدا عالم کے ذات پر چھوڑ کر اپنے آپ راہ پر آگے بڑھاتا جی, جی. سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے جزاک جی. آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ عزت دینے والا اللہ ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں نا وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا تو اگر ہماری زندگی میں ہم یہ دیکھیں کربلا کا رخ کریں کربلا پر نظر ڈالیں تو یزید نے کتنی کوشش کی امام حسین علیہ السلام کی صورت کو بگاڑنے کی آپ کے نام کو آپ کے کردار کو خراب کرنے کی لیکن آج چودہ سو سال بھی ہم لاکھوں کے مجمے میں لبہ کیا حسین کی سدائیں بلند کرتے ہیں اور یہ سدائیں ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ اگر آپ سچ پر ہیں اگر آپ حق پر ہیں تو لوگ آپ کا کتنا بھی نام بگاڑنے کی کوشش کرے لوگ آپ کے نام سے کئی سارے جھوٹ منصوب کیوں نہ کر دے سچائی اپنا راستہ خود ڈھونڈ ہی لیتی ہے اور سچائی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے اور اس کی بہترین مثال امام حسین الاسلام ہے اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ